من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصitat الله ورسوله فقد ظلّى وغهى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم على ال ابراهيم حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ويشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انعذ به ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا فأن الله شديد العذاب إذ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأبوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وراهم بخارجين من النار گزشتہ دو جمعہ سے ایک حدیث زیر بحث رہی ہے حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جس کا آخری حصہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غفاری سے فرمایا کہ مکان کا لاتبرحت عطی اے ابو ذر تم یہیں کھڑے رہو یہاں سے ہلنا نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہے حتٰ کہ میں تمہارے پاس لوٹ ہوں پھر نبی السلام تشریف لے گئے ایک زوردار آواز سنائی دی ادر سے رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آواز پر بہت ہی خدشہ فکر دامنگیر ہوا وہاں سے وہ جانے لگے روی علاسلام کے پیچھے تاکہ صورت حال معلوم کی جا سکے اور اگر کوئی خطرہ ہے اس خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے اگر پھر وہ وہیں کھڑے رہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں بڑے صبر کے ساتھ وہاں کھڑے رہے حتٰ کہ علیہ السلام تشریف لے آئے فار رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس آواز کی بابت پوچھا ربی اللہ فرمایا تھا کہ را کا جبریل یہ جبریل تھے میرے پاس آئے تھے اللہ تعالی کا ایک پیغام مجھے دے کر گئے ہیں مادن امت ہی کاشر کو بھی شہید الجنہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا جو بھی فرد ہو اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو عربی ہو عجمی ہو اگر اس کی موت اس طرح آئے تو اس نے شرک نہ کیا ہو عقیدہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوا ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا یہ حدیث عظمت توحید کی بڑی زبردست دلیل ہے جس کا توحید پر خاتمہ ہو جس نے شرک نہ کیا ہو اور اگر شرک ہو گیا ہو تو اس پر سچی توبہ کر چکا ہو اللہ کے توحید پر اس کا خاتمہ ہو کہ وہ یقین جنت میں ناخل ہوگا جو عقیدہ توحید کی عظمت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ کامیابی کا محور عقیدہ توحید ہے رندے کے پاس ساری نیکیاں ہوں اور اس کا دل اور اس کا عمل توحید سے خالی ہو تو ساری نیکیاں اس کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی رندے کے پاس کوئی نیکی نہ ہو لیکن اس کی توحید سالم ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بخش کا مستحق ہے اس کی مشیت اگر چاہے اسے عذاب دیے بغیر ہی معاف کر دے اور جنتوں کی وراثت ادا فرما دے اور چاہے تو اس کی معصیتوں کی سزا دے دے لیکن بالآخر اسے جنت میں داخل فرمائے گا اس کے لیے جہنم کی ہمیشگی نہیں ہے یہ عقیدہ توحید کی برکت اس سے متعلق اور بہت سے مخصوص ہیں بہت سی احادیث ہیں میں چند احادیث پیش کروں گا ترجمے کے ساتھ کہ یہ موضوع اس قدر اہم ہے اس طرح بار بار اس کا ذکر ہوا بیان ہوا تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت جاگزین ہو جائے اور ہم سب سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی توحید کی طرف عقیدے کی طرف توجہ دیں اس کی اصلاح کریں اس کو خالص بنائیں شرک کے شوائب سے اور ملاوٹوں سے اس کو پاک اور صاف کریں بہت سی احاطیز ہیں بہت سے نصوص ہیں مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امن کان آخر کلام الا اللہ حضر الجنہ حدیث جبل روی عنہ کی روایت سے ہے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا جس کو اللہ رب العزت بہت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ یقینا جنت میں داخل ہوگا بات وہی ہے کہ اگر معصیت کر رکھی ہے معیت کی سزا مل سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو سزا دیے بغیر ہی اس کو جنت کا داخلہ عطا فرماتے اس حدیث کی توضیف سی مسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے جو عثمان غنی رضی رانوا کی روایت سے ہے رسول اللہ اس شخص کی موت اس طرح آئے کہ اسے موت کے وقت علم ہو اس چیز کا لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوتا اس کا معنی صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا علم بھی ضروری ہے اس کی پہچان اور اس کی معرفت بھی ضروری ہے یہ جی دونوں حدیثیں مل کر اس مسئلے کو اجاگر کرتی ہیں خالی زبان پر آنے والا کلمہ کافی نہیں جب تک اس کلمے کی معرفت نہ ہو اور اس کا علم نہ ہو کیونکہ یہ کلمہ توحید کی اساس ہے پورے دین کی اساس ہے بلکہ سارے انبیاء کی شریعتوں کی اساس ہے اگر ایک انسان کے پاس اسی کا علم نہیں ہے تو باقی سارے علوم اس کے بیکار ہیں معرفت ضروری ہے تو اصل توجہ زندگی میں اس کلم کی معرفت پر دینی چاہیے یہ کلمہ ہم سے کس چیز کا متقاضی ہے اور کیا ہم سے تقاضے کرتا ہے اور اس کی معرفت کے کیا تقاضے ہیں یہ پہچان ضروری ہے لوگوں کو ایک سازش کے تحت اس معرفت سے دور رکھا جاتا ہے اور الٹے راستے بتائے اور دکھائے جاتے ہیں کلمے کے ذکر کی کیفیت کس طرح سانس روک کے اس کا ذکر کرنا ہے اور کس طرح لا کی آواز ناف کے نیچے سے نکالنی ہے اور کس طرح علم اللہ کی زرف سینے پر لگانی ہے سارے ڈرامے بالکل بے مقصد اور فضول ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور لوگ اسی میں مست ہیں اور کلمے کی کہ ذکر کی اس کیفیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ لا الہ کا ذکر الگ ہو اللہ کا ذکر الگ ہو کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ عام ذکر ہے اللہ یہ خاص ذکر ہے اور اللہ ہو اللہ خاصل خاص الخاص کا ذکر ہے اور ہو ہو ہو اس سے بھی زیادہ خست ذکر ہے یہ ساری باتیں شریعت کے خلاف شیطان کی دعوت اور کلبے کی حقیقت اور معنویت سے لوگوں کو ہٹانے کی سازش یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ ایک انسان اگر توحید پر مرا ہو کلم توحید متخن اس کی زبان پر ہو اور اس کے دل میں اس کی معرفت پوری پوری جاگزئی ہو فت کیا ہے کہ لا الہ کی نفی ہم سے کیا تقادہ کرتی ہے کوئی معموط نہیں اور پھر کوئی نہیں نہ کسی شہر میں نہ کسی علاقے میں نہ زمین کے اندر نہ زمین کے اوپر نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی چن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی گلی کوئی معموز نہیں اللہ، یہ لا یہ قلم ہے کہ لا کا تقادہ ہے نفی کا تقادہ ہے اللہ اللہ جو اس ہے صرف اللہ رب العزت ہی معبود حق ہے باقی اگر معبود ہیں تو سارے باطل ہیں یہ قلمے کا اثبات بات ہے نفی بات ہے دل کے اندر یہ معنی موجود ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ ہو یہ پڑھنا مفید ہوگا اور ایسا انسان یقیناً جنت کا مستحق ہوگا قیامت کے روز نبی علیہ السلام کی شفاعت یہ کی بخشش کے تعلق سے سب سے قوی سہارا ہے رسول کی حدیث ہے رک ال نبی زندہ تم مستجاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دے رکھی ہے ہر نبی کو اس کی زندگی میں ایک دعا کا اختیار دیا ہوا ہے یہ دعا تم جب چاہو کر لو اور جو چاہو کر لو. ہر نبی اپنی اپنی دعا کا حق استعمال کر چکا ہے جب میری بےسط ہوئی تو اللہ تعالی نے مجھے بھی اس دعا کا اختیار دیا اور کہ تو ہر دعوت ہی شفایت اللہ امت یوم القیام میں نے اپنی دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا بلکہ تیامت کے دن کے لیے اس کو سنبھال رکھا ہے اپنی دعا کے حق کو ذخیرہ کر لیا ہے آخرت کے لیے اس لیے شفاعت شفایت المت ہی اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنی دعا کا حق میں دیامت کے دن استعمال کروں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے اور یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی یہ بات بھی سن لیجیے ہمارے یہاں ہم بہت سی باتیں کی جاتی کہ شفاعت کا مستحق کون ہے رسول اللہ نے کہ نائل من امتی اللہ میری شفاعت کا حق میری امت کے صرف اس فرد کو حاصل ہوگا جس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا شرک سے پاک صاف ہو کر مرا ہو خالص پر اس کی موت آئی ہو تو اسے میری شفاعت کا حق نصیب ہوگا اور وہ اس سعادت سے فید یاب ہوگا اس کی قدر تفصیل صحیح بخاری میں بھی ہے ابو حریروں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اسد الناس سے بے شفاطے کا یومل قیام یارسول اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کتنی شفاعت کریں گے وہ کون لوگ ہیں سعادت مند جو آپ کی شفاعت سے فیض یاب ہوں گے نبی السلام فرمایہ کرو حریرا یہ سوال بڑا اہم ہے اور آج تک مجھ سے کوئی نہیں کر سکا اگر میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی جس کو یہ سوال کرنے کی توفیق دے گا وہ تو ہی ہوگا مار آئی تو میں پھر سے قاعدہ حدیث اس لیے کہ تو حدیث کو حاصل کرنے کا اور حدیث کو پڑھنے کا بڑا شوق رکھتا ہے میرے اندر طلب حدیث کی بڑی غرص ہے بڑی خواہش اور بڑا شوق ہے بعد ابو بو رضی رہتے رہنا طبی علیہ السلام کی حدیث حصول اور طلب کے بڑے متمنی رہتے تھے ہر وقت نمبر اسلام کے ساتھ رہنا حتیٰ کہ حدیہ السلام گھر میں ہوتے آپ کی چوکٹ سے لیٹے رہتے بیٹھے رہتے کھاتے کماتے ابو حرا کو کھانے کمانے کا ہوش نہ ہوتا تین تین چار چار دن فاقے میں گزر جاتے اور جب فاقہ اس قدر مجبور کر دیتا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تو پھر ان کو سنبھل لے اور کچھ کمانے اور کھانے کی فکر دامنگیر ہوتی یمن سے آئے تھے ساتھ بجلی میں اسلام قبول کیا اس کے بعد یمن کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اپنے علاقے اور گھر بار کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا بلکہ مستقل پہ احمد اسلام کی خدمت میں مصروف رہے اور طلب حدیث آج یہ اہم سوال کی سعادت بھی ابو ریرا کو حاصل ہوئی اور یہ علم ناف ہم تک ابو حریرہ کے ذریعے پہنچا کہ قیامت کے دن آپ کن کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے تو رسول اللہ سب نے قلب کہ قیامت کے دن میری شفاعت صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور کس طرح کہا اس طرح اپنایا خالق ہی اپنے دل سے خالص ہو کر خالص اور مخلص ہو کر یہ کلمہ پڑھا لائن اللہ کا اقرار کیا اعتراف کیا اور عملی طور پر اس کلمے کی اپنے آپ پر تنفیز کر لی اسے میری شفاعت کا حق نصیب ہوگا یہاں شفاعت اس کے لیے ہے یہ مسئلہ وعدے ہوا کہ اہل توحید کے لیے مگر ساتھ ساتھ علم میں اضافہ ہوا کہ توحید کے دعوی کرنے والے بہت لوگ ہوں گے اور اپنے آپ کو فرسندان توحید میں بہت لوگ شمار کریں گے مگر توحید صرف ان کی معتبر ہوگی بالکل خالص اور مخلص ہو ان کی توحید ملاوٹ سے پاک ہو ملاوٹ خواہ کم ہو یا زیادہ ہو ملاوٹ ہوتی ہے اور وہ اخلاص کے منافی ہوتی ہے تو جس شخص کے دل یا اس کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہوگی تو اس کی توحید خالص نہ رہے اور اس کا کلمہ اس کے لیے نافع نہ ہوا نفع کس کو ملے گا شفاعت کس کو حاضر ہوگی بالکل خالص اور مخلص ہو کر اس کلمے کا اقرار و اعتراف کرے اس کے معنی کو سمجھے اور اپنے عقیدے کو شر کی ملاوٹوں سے پاک کرے تاکہ یہ کلمہ پڑھنا اور اس کو اپنانا اس کے لیے نفع بخش ہو سکے اس اس اسلوب کی بہت سی احادیث ہیں اس معنی کی بہت سی احادیث ہیں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کو آواز دی یا کہ و یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت آ چکا ہوں آپ نے بلایا کیا حکمر کیا ارشاد ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد جو بندہ گواہی دے لا اللہ کی اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ, علیہ علیہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یہ دو گواہیاں دے دے, دے, دے دے دو, دو گواہیاں دے دے تو اللہ تعالی اس بندے پر جہنم کو حرام کر دے گا یہ دو گواہیاں اس کے لیے جہنم کے حرام ہونے کا سبب بن جائیں گے حرام ہونے کا معنی وہی ہے اگر وہ بندہ گناہگار گار ہے تو اس حرمت سے مراد دائمی حرمت ہے یعنی اللہ رب العزت اس بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا اور اس کے بعد جہنم میں ہمیشہ رہنا حرام قرار دے دے گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا اور اس کے حکمت اور اس کی جو مشیت ہے اس کا تقاضہ ہی ہو کہ اس بندے کو سزا نہ دی جائے اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا یہاں بھی اسی عقیدے کی فضیلت کا ذکر ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ دو کلاحیت ہے یہ مزید ہم کو علم حاصل ہوا یہ دونوں باتیں گواہی ہیں یہ دونوں گواہیاں ہیں اور گواہی صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ گواہی کا تنازع یہ ہے کہ جو چیز زبان پر ہو وہی دل میں ہو اور عمل بھی اسی کی ترجمانی کرے جو چیز زبان پر ہو دل میں بھی وہی ہو اور عمل بھی اسی کے مطابق ہو تب وہ گواہی معاہدے ہوگی اگر زبان میں کچھ ہو دل میں کچھ ہو یہ تضاد گواہی اور شہادت کے خلاف ہے یہ گواہی نا پابل قبول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا یہ لا جا منافنشد رسول اللہ یہ مناف الدین آپ کے پاس آتے ہیں اور قالو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مناف یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں بالکل ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ مناف الدین جھوٹے ہیں. ان کو جھوٹا کیوں کہا وہ تو آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں اللہ پاک نے جھوٹا کیوں کہا اس لیے کہ یہ گواہی مناف کی زبانوں پر تھی ان کے دلوں میں نہیں تھے ان کے دل زبانوں کے خلاف تھے زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ تھا وَإِذَا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا قَالُوا إِنَّا مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور اپنے شیادین کے پاس جاتے خلبت میں تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نکھات تو گواہی کو معتبر ہوتی ہے جس میں دل اور زبان یکساں ہو جو چیز دل میں ہو وہی زبان پر ہو اور بندے کا عمل بھی اسی کی ترجمانی کرے یہ مرتبر گواہی ہے اور یہاں گواہی کا علم ہے اس عقیدے کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ مایاز جو بندہ گواہی دے کہ کوئی معربود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں سب جھوٹے ہیں اور معبود حق صرف اللہ رب العزت ہے اور یہ بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اگر بندہ گناہ گار ہے اور اللہ کی مشیت اس کو سزا دینا چاہتی ہے تو اللہ سزا دے گا مگر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اس بندے پر جہنم کی ہمیشگی حرام کر دی گئی ہے پھر آخر جنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اگر اس کی مشیحت چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کو سزا نہ دے اور جنت کی وراثت عطا فرما دے تو اس اسلوب کی بے شمار حدیث اس عقیدے کو بار بار تو ہرایا گیا ایک سفر کا واقعہ کو ہریرا فرما دے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کنام معیس رسم الفی مسیح ہمیں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور حدیث میں سفر کی وضاحت ہے یہ سفر جنگ طبوق کا سفر تھا بتنا مزاح ہمیں بھوک لاحق ہوگی فاقت کشی برداشت کرنی پڑی سادے ختم ہو گیا یہ ختم ہونے کو قریب ہو گیا بہت کم زادرہ رات فاقے برداشت کرنا پڑتے اللہ تعالیٰ کی ایک اطلاع تھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی اس میں صحابہ سرفرو ہوئے جنگو کا سفر جب شروع ہوا تو مدینے کے بعد تیار ہو چکے تھے اور کٹائی کا وقت قریب آ چکا تھا ایسے موقع پر باغبان کا چلے جانا یقیناً بڑا صبر آزما ہوتا ہے اس کی محنت کا سبر ملنے والا ہے مگر بیگمبر علیہ السلام کا آڈر آ گیا جنگی تبو کے سفر کا اور قربان چاہے صحابہ کرام نے اپنے باغات کو چھوڑ دیا اور اس سفر پر روانہ ہو گئے بڑا طویل سفر بڑا شاخ اور مشکل سفر جو صحابہ نے جو ہے وہ اختیار کیا اور وہاں بھی فاقہ کشی کی نوت آ گئی علیہ وسلم نے بڑا سواریوں کو ضبح کرنے کا حکم دے دیا کہ اونٹ وغیرہ ثوا کر لو تاکہ یہ فاقہ دور ہو یہ قید سالی پر کنٹرول پایا جا سکے امیر عمر بنخطاب آگے لائیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر ہم سواریاں ذبح کر دیں گے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے پھر لوٹنا بھی ہے واپس تو ایسا نہ ہو کہ پریشانی ہو جائے میرا ایک مشورہ ہے اور ہمارا کیا مشورہ ہے عرض کیا کہ جو سعدے راہ بھاتی بچا ہے کسی کے پاس ستو ہیں اور کسی کے پاس کچھ جو ہیں اور کسی کے پاس کچھ کھجورے ہیں وہ آپ طلب کیجئے اور ان پر دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس رسم میں برکت عطا رما دے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر کے برکت عطا رما دے اور یہ احسانی دور ہو جائے نبی السلام کو میر المنین کی یہ بات پسند آئی فرمایا کہ جس کے پاس سو چو راہ ہے وہ لے کر آ جائے کپڑا بچھا دیا گیا جس کے پاس کھجورے تھیں وہ کھجورے لے آیا جس کے پاس چو تھے وہ چو لے آیا حتیٰ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس گٹھلیاں تھیں کھجوروں کی وہ گٹھلیاں لے کر آ گیا شاگرد نے پوچھا ابو ہریرا سے کہ گٹھلیاں کیوں گٹلیاں کون سے زیادہ راہ ہے کھجورے کھا کر گٹلیاں پھینکتی جاتی ہیں ابو ہریرا نے فرمایا تم کیا جانو ہم اسلام کے دور میں کیسے فاتح جھیلتے تھے اس موقع پر ہم گٹکیاں پھینکتے نہیں تھے کہ مبادہ قیس سالے کی شکل نہ بن جائے گٹیاں بھی سنبھال لیتے تھے جب اناج ختم ہو جاتا گٹھلیاں چوس کر گزارا کیا کرتے تھے یہ گٹھیوں کی ضرورت تھی گٹھلیاں ہم رکھا کرتے تھے تاکہ اگر ایسی شکل بن جائے تو ان کو چوس کر کر گزارا کر لیا جائے اوپر سے کچھ پانی پی لیا جائے اور یوں کچھ وقت کے لیے فاقا ڈل جاتا تھا یہ صبر صحابے کے شکایت زبان پر آئی ہو کہ ہمیں آپ لا تو رہے ہیں دور دراز لڑوا رہے ہیں اور جہاد کروا رہے ہیں ہمیں کھانا تو دیجیے ہمیں ہمارے الاؤنس تو دیجیے کبھی کوئی ایسا شکوا کیا ہو صحابہ نے ہرگز نے صبر عظیمت استقلال وہ جانتے تھے کہ سب, سب کچھ اللہ کی رحمے ان تمام تکلیفوں اور کلفتوں کو برداشت کرتے تھے سہادر جو بھی تھا وہ کپڑے میں جمع کر دیا گیا اور اللہ کے بربر وسلم نے دعا شروع کر دی دعا سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اپنے اپنے برتن لاؤ اپنے اپنے کپڑے اور تھیلے لاؤ اور یہ اناج تو بھرنا شروع کر دو صحابہ کے کے پاس جو بھی کپڑے تھے جو بھی تھیلے اور برتن تھے سب لے کر برتن اور کپڑے اور تھیلے اناج سے بھر گئے اور اس کپڑے میں اناج جو کا دھو پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی دیس رام کی دعا قبول کر لی جب یہ سب کچھ ہو, ہو چکا تو پھر رسول اللہ سب نے شاہ فرمایا ارشد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ارشد میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود ہیں مگر سارے چھوٹے معبود حق صرف ایک اللہ عصر ہے میں یہ گواہی دیتا ہوں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ اللہ بے محبد ان دو گواہیوں کے ساتھ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا جو بندہ اللہ تعالی کو ملے گا یہ ملنا موت کی صورت میں بھی ہے اور یہ ملنا قیامت کے دن میدان معاشرے میں بھی ہے جو بندہ اللہ تعالی کو ملے گا بے بات ان دو گواہیوں کے ساتھ بس ایک شرط ہے غیر شاہ کنفی حما اسے ان دو گواہیوں میں کوئی شک نہ ہو کسی قسم کا ہونا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی ان دو گواہیوں میں شک نہ ہو اللہ تعالی کی توحید کی گواہی اور میری رسالت کی گواہی ان میں کوئی کسی قسم کا شک نہ ہو الا حضر الجنہ مگر وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا اسی عقیدے کی ترجمانی ہے اسی فضیلت کا بیان ہے کہ عقیدہ توحید کتنا مقدس عقیدہ ہے اور کس قدر ہم سے اہتمام کا متقاضی ہے اس عقیدے کا پوری زندگی اہتمام کریں اس پر محنت کریں اس کی معرفت کی پوری پوری کوشش کریں اور اس کو دل و جان سے اپنا لیں اپنے ایک ایک عمل پر اس کو نافذ کر دیں اور کسی قسم کا شک نہ ہو کسی قسم پر اگر کسی بندے کے دل میں کسی غیر اللہ کے کوئی تصرف کا ادنا سا بھی عقیدہ ہو تو اللہ کی توحید میں شک کر رہا ہے اور کسی بندے کے عقیدے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے قول یا فتوے کی کوئی اہمیت ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا شک ہے یقین پر کوئی شخص قائم ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کو خالق اور مالک مانے خشکل خشا مانے حایت روا مانے ہر قسم کی عبادت کا لائق مانے اس پوری کائنات کا متبر مانے اور یقین پر وہ شخص قائم ہے جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے اس کا دل پیغمبر اسلام کے اجلال اور پیغمبر اسلام کی تغرین سے بھرا ہوا ہو اس کا دل اللہ کے پیغمبر کی محبت سے لبریز ہو اور اس کا عقیدہ ہو کسی عمل میں کسی عقیدے میں اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی کا قول و قرار اور کسی کے سزنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے صرف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہی ہر حال میں ہر موقع پر لائق اتفاع ہے اور واجب الاحت ہے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نہ کوئی ویر و مرشد ہے نہ کوئی برادری ہے اور نہ آباج داد کی باتیں نہ اماموں کے اغوال نہیں کوئی لائق ازاحت نہیں ہے لائق اجاعت صرف محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یقین کے الفاظ آتے ہیں راجی ابو حریرا سے یہ حدیث وروی ہے جس کا مطلب صحیح مسلم میں موجود ہے آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر السلام تشریف رما تھے اچانک آپ اٹھے اور بغیر بتائے وہاں سے تشریف لے گئے ہم یہ سمجھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ابھی حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر تشریف لائیں گے لیکن علین رسول اللہ رسول اللہ کے پیغمبر کو آنے میں بہت دیر ہو گئی اب ہمیں تشویش شروع ہوگئی ابو ہریرا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تشویش مجھے لاحق ہوئی میں اٹھا اور کھڑا ہوا اللہ کے پیار پیغمبر کی تلاش میں دیکھا ہوں ادھر ادھر اور کہیں دکھائی نہیں دے رہے اور بعض وقت اللہ تعالیٰ دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے خیرو فکر ہو فین وم ہو رشتہ و رشتہ الحم ہو رشتہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے لے اللہ اس بندے کو دین کی فکا دیتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے وجول ہو ہو اور اس کی ہدایت اس کے دل میں کبھی کبھی انہام کر دیتا ہے اس کی ہدایت کا راستہ اور خیر کا راستہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے ابویرا کو تلاش کرنا ایک انصاری صحابی گزرے تھے کہ ابو حرا اس باغ میں داخل ہو اور آج ابو حرا کو ایک بڑا علم نافے میسر آئے اور پھر ان کی سزا سے یہ علم امت تک پہنچے جہاں جہاں تک پہنچے گا وہاں وہاں تک لوگ سنیں گے اس کو سمجھیں گے اس کو اپنائیں گے اور یہ سارا اجر و سوال اب حیرا تک بھی پہنچے گا یہ بندہ کتنی سہایتوں کا مستحق ہے کتنے اجر کا مستحق چلتا ہے کتنا علم اس بندے کی صنعت سے حکومت تک پہنچا پانچ ہزار پانچ سو پچہتر حدیثوں کے راوی جو ہم تک پہنچی ہیں جن کا ہم کو علم ہو سکا وہ کتنا بڑا علم اور ایک ذخیرہ ہم تک پہنچا. کہ سورا سواب اس دل میں داخے ہر بندے کے عمل کا ابو حیرا تک بھی پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالی نے رشت کا دل میں الہام کر دیا کہ اللہ کے ڈلمبر اس باغ میں ہو سکتے ہیں ابو حیرا نے باغ کا چکر لگایا دروازہ بند تھا اب گھوم کر دیکھ رہے ہیں کوئی داخلے کا راستہ مل جائے باہر کے کنویں سے باغ میں اندر پانی جاتا تھا تو ایک شگاف سا تھا دیوار میں مگر انتہائی اتنا ہی ابو رینا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سگیڑا اور سگیڑ کر اس شگار سے داخل ہونے کی کوشش کی اور داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میری خوشی کی امتحان نہ رہی اللہ کے بہت ابو حرین تم عرض کیا کہ جی ہاں پھر سارا باجرہ کہہ سنایا کہ ہم تو بڑی تشویش میں ابتلا ہو چکے تھے بدیر اللہ کے جو عمر کہاں رہ گئے ہمارے پاس کیوں نہ آ سکے سب آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور میں آپ کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا نبی السلام بٹھا لیا اور کہا کہ ابو بن علیہ میرے دو جوتے پکڑ دو اٹھا لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ من من محمد رسول اللہ مستحق بشر ہو گے جندر میرے جوتے اٹھا لو اور چلے جاؤ باغ سے باہر تمہیں جو شخص بھی ملتا جائے جو شخص بھی ملتا جائے کس طرح کس حال میں یشہر وہ گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ, اللہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود حد نہیں ہے جو بھی ملتا جائے یہ گواہی دیتا ہو جو بھی ملتا جائے وہ بشر ہو ایک شرط ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس گواہی میں اس کے دل کا یقین شامل ہو کسی قسم کا شک نہ ہو یقین شامل ہو یہ گواہی اور یقین پر قائم ہو یقین کے تقاضوں کو پوری کرتی ہو تو بشر ہو پیری جنت اسے جنت کی بشارت دیتے جاؤ اور کوئی شخص اگر اس میں شک کرے وزیر اللہ کہ ہم نے یہ بات کہی یا نہیں کہی کہ اسے نشانی کے طور پر میرے جوتے دکھانا میں اللہ کے پیغمبر سے مل کے آ رہا ہوں اور یہ پیغمبر اسلام کی نشانی میرے پاس موجود ہے یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے یہ حدیث کسی اسلوب پر ہے مگر یہاں ایک اضاف علم ہم کو حاصل ہو رہا ہے کہ خالی یہ گواہی معذبر نہیں ہے بلکہ اس گواہی کا یقین پر قائم ہونا ضروری ہے یقین کے ساتھ ہو کسی قسم کے شک کے ساتھ نہ ہو اس گواہی کو یقینی بنا لو دل کا یقین ہو عمل کا یقین ہو ایک حرکت یقین پر منتج ہو تو پھر یہ گواہی بڑی ہی نافع یتیم ان کو شخص جنڈت میں داخل ہوگا ابو ہوا جوزے لے کر روانہ ہو گیا اور سب سے پہلے امیر عمر ملے رضی میں ابو حرا کہاں جا رہے اور کہاں سے آ رہا پورا قصہ کہ آیا امیر عمر نے ابو حرا کو ایک ضرب لگائی ان کو نیچے گرا دیا اور کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتے پہلے آؤ میرے ساتھ جحمد اسلام کے پاس میں اللہ کے بھی عمبر کو دوں گا دونوں گا, ابو گئے ابو ریرا میں آنسو بھی تھے کہ میرے عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی عظیمت عقیدت عقیدہ توحید کی مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ سن کر کسی بھروسے پر پرنا قائم ہو جائے کہ بس لا علیہ کی گواہی دے دو جنت حاصل ہو جائے گی عمل کی ضرورت نہیں ہے عمل کے بھی کوئی حاجت نہیں ہے بس یہ گواہی ہی کافی ہے. لوگ اس پر یقین نہ کر بیٹھے اس پر اعتماد نہ کر بیٹھے یہ میرا ایک مشورہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسند آئی میں کبو ابھی تم یہ بات رہنے دو یہ آغاز عمر کی باتیں تھیں جب بعد میں اسلام مستحکم ہو گیا اور فکر ساتو ہو گئی مضبوط اور رسم ہو گئی تو پھر یہ حدیثیں منظر عام پر آئیں صحابہ نے سنی اور یہ علم نافع ہم تک پہنچا کہ یقین کتنا معتبر ہے لا الہ کی گواہی کا اگر یہ یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو یقین ان کو شف جنڈتی ہے نبی اسلام ایک صحابی عبادہ بن سامد رضی اللہ اپنے آخری سفر پر تھے اور موت ترین تھی ان کا ایک شاگرد سنا پڑے ان کے پاس آیا عیادت کے لیے ان کی کیفیت دے کر رو پڑا سنا ہی یہ علماء تاب میں سے اس نے پیحبر اسلام کا دور پایا ہے اور پینمبر اسلام سے ملاقات نہیں ہو سکی قبیلہ قبیلۂ بناد سے اس کا تعلق تھا ابو عبداللہ اس کی کنیت ہے عبدالرحمٰن بن حسین اس کا نام ہے یہ پیحمبر اسلام کو ملنے آیا اسلام قبول کر کے مگر مدینہ سے چند کوس کے فاصلے پر تھا کہ خبر ملی کہ تاکہ کے فوت ہو گئے نہ ہو سکی تو یہ سنا پہ پھر صحابہ سے علم حاصل کرتا رہا تو وہ صدیق سے عمر بن خطاب سے اس طرح عبادہ بن سامد بن کے تھے. ان کے پاس آیا ان کی قیمیت کو دے کر رو پڑا عبادہ نے کہا کہ لمت ہوگی سنا پہن تم کیوں روتے ہو یہ سفر ہر ایک پر ہونے والا ہے تم کیوں روتے ہو اصل معاملہ تو قیامت کے دن کا ہے قیامت کے دن کی خیر کو کا اور کامیابی کا فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے مجھ سے گواہی طلب دینست تو لاشع نہ لگا مجھ اگر گواہی طلب کی تمہارے بارہ میں قیامت کے دن تمہارے بارہ میں خیر کی گواہی دوں گا بڑا شفیع لاش فہم لگا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قیامت کے دن شفاعت کا کہا کہ کسی کی شفاعت تم کر سکتے ہو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا اور کوشش کروں گا تمہیں نفع پہنچا سکوں تم کیوں روتے ہو اور پھر کباد نے کہا کہ میں نے پیارے میں ہمبر تھے جو بھی علم حاصل کیا جو بھی حدیث سب کے سب بیان کر چکا ہوں ایک حدیث باقی رہ گئی تھی وہ میں نے آج تک بیان نہیں کی آج میں وہ بیان کر رہا ہوں رسول اللہ سب نے شاع رمایا تھا مم پال محمد الرسول اللہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لے اس گواہی کا اقرار اور اعتراف کر لے اس گواہی پر کار بند ہو جائے تو ہر رحم اللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دے گا بس یہ گواہی ہو گواہی کو ہے جس میں علم بھی ضروری ہے اور عمل اور دل اور زبان کی اقسانیت بھی ضروری ہے جو چیز جی زبان پر وہی دل میں ہو اور وہی انسان کے عمل سے ظاہر ہو اور پھر پورا علم ہو کیونکہ یہ آگا الشہادہ ہے سب سے بڑی گواہی ہے یہ بغیر علم کے معتبر نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام کر دے گا اسی جسم کی حدیث نے جبل لے لی اپنی موت کے سنائی تھی اللہ کے بیمپر نے جب حدیث بیان کی تو نے کہا کہ یا رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس خبر کو عام کر دوں اس حدیث کو پھیلا دوں روم کہ نہیں فیت تک لوگ اس پر اعتماد نہ کر بیٹھے ابھی رہنے دو یوم کے کے اور حدیث ہے من قتم يوم من النار جو شس کسی علم کو چھپا لے اس قیامت کے دن جہنم کی لغام پہنا دی جائے گی تو اس گناہ اس وعیض سے بچنے کے لیے ڈرتے ڈرتے یہ جگل نے روایت کر دی اب روایت کا موقع تھا کیونکہ عقیدے راسی ہو چکے تھے اور معرفت مضبوط ہو چکی تھی یہ جو عقیدے کی فضیلت ہے جو ان حدیث سے مدرسے ہو رہی ہے یہ ایک انسان توحید اور اگر قائم ہو جائے سچی توحید اور خالص توحید اور پوری زندگی اس کے فهم اس کے عمل اور اس کے نشر میں تج دے تو یقیناً جنت ہی ہے یقیناً وہ جنت میں جائے گا کا ٹکانا جنت ہے اگر کوئی معاشیت ہے تو عقیدے کی پختگی اور توحید کی پختگی اس معاسی کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے شفایت بھی تو ہے تو ایسا انسان بخشا جائے گا مگر پھر بھی اگر پرور دگار کی مشیت سزا دینے کا تبادلہ کرتی ہے تو اسے سزا ملے گی مگر پھر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت کا بارش بن جائے گا اور جنت کا داخلہ اس کو حاصل ہو جائے گا یہ عقیدہ توحید کی فضیلت اور عظمت ہے جس پر بہت کم لوگوں کی توجہ ہے بہت کم لوگوں کی یہ بات بڑی مشکل ہے فطروں کا یہ دور ہے توحید خالص کی بات یقیناً کار دارت اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں مشکل عمر ہے مگر جس جس کو یہ توحفید میسر ہے وہ اللہ کا عظیم بندہ ہے اور یقیناً وہ دین کے رموز کو اور دین کی سہایتوں کو جاننے اور پہچاننے والا ہے اللہ تعالی ہمارے قلوب کو ہمارے اذہان کو ہمارے افکار کو ہند خالص سے بھر دے اللہ تعالی ہم کو شرک کی سے بچائے شرک کے تلفظ سے بچائے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے بےحمر کی سنت آپ کی سیرت اور آپ کی محبت ادا فرما دے ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے بےحمبر کی سیرت طیبہ کا آئینہ دار بن جائے اور اللہ رزت ہمیں توحید خالص عطا فرما دے ہمارے عمل کو اپنے پیارے کی سنت سے رب فرما دے بسر اللہ علیم باہر